وک اللہ وع علطنفنار الوافی بنافِ صحیح چوتھا مقصد جو احکام الاسرہ یعنی کہ خاندان کے احکام و مسائل پہ مشتمل ہے اس کی پہلی کتاب کتاب النکاح اور اس کتاب کی پہلی فصل پہلی فصل کا بارواں باب اور وہ ہے باب الصداق یعنی کہ حق مہر یعنی کہ یہ باب حق مہر کے بارہ میں ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو یعنی ون زیرو زیرو نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن بن سعد روایت ہے جناب ساحل سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان نمر عطن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فقالت کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالت اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول جی تو لہب الک نفسی میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر سکوں ہبا کوئی چیز کسی کو تحفہ کے طور پہ دینا اور اپنا آپ ہبا دینا اپنے آپ کو ہبا کر دینا یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس میں حق مہر نہیں ہوگا ہبا کا مطلب ہے کہ اس میں حق مہر نہیں, نہیں, نہیں ہوگا حق مہر کے بغیر حق مہر کا مطالبہ کیے بغیر میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں یعنی آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں اور پاکو ہند میں شاید لوگ اس جملے کی قیمت کو سمجھ نہ سکیں لیکن ارب لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں جن کے ہاں حق مہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے پاک ہند میں جہیز بہت بڑا مسئلہ ہے لڑکی کا باپ پریشان رہتا ہے کہ میں بچی کو اتنا سامان کیسے دوں گا اور لڑکے کے گھر والے بہت زیادہ اس معاملے میں لڑکی کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں بے جاب مطالبے کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاک و ہند کا ایسے حق محل بہت بڑا مسئلہ ہے عربوں کے ہاں تو اس ماحول میں کسی عورت کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں یہ ایک بڑا جملہ ہے اور یہ اپنی ایک قیمت رکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت نبی علیہ الصلاۃ وسلام کی شان اور آپ کے مقام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی اور یہ اعزاز سمتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں چاہے مجھے حق مہر میں ایک ریال بھی نہ دیں ایک درم بھی نہ دیں ریال تو زمانے میں ہوتا نہیں تھا ایک درم بھی نہ دیں ایک دنار بھی نہ دیں اور کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبا کر دینا یہ نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ رب سورہ احزاب میں شاد فرماتی ہیں ایت نمبر پچاس میں ومر عطم ممینہ ام وحابت نفس نبی ان ارادن نبی من کہ آپ اس مومن عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دے اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں لیکن یہ خاص آپ کے لیے ہے مندون یہ دوسرے ممنوں کے لیے جائز نہیں, نہیں, نہیں ہے تو یہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کسی عورت سے حق مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے اور یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت خود آئی ہے اپنا ولی لے کر نہیں آئی اپنے باپ کو لے کر نہیں آئی آپ نے کسی بھائی کو لے کر نہیں آئی تو وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلاط والام ساری امت کے ولی ہیں آپ ساری امت کے کیا ہیں ولی ہیں تو کیا کہہ رہی ہے اللہ کے رسول جی ات الحب الک نفسی میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنی نفس کو ہبا کر دوں فلاض ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی السلاۃ والسلام نے اس پہ ایک نگاہ ڈالی آپ نے اسے دیکھا فسا آدر نظر تو آپ نے اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی یعنی کہ وہ کھڑی تھی اور آپ بیٹھے تھے تو آپ نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی و بہو اور اپنی نگاہ نیچے کر لی سمتا رسہ پھر آپ نے اپنے سر جھکا لیا فلم تو انہ لم یک دفیحہ شی ان جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا نہ ہاں کی ہے نہ نہ کی ہے تو جب اس عورت نے دیکھا کہ انّہ لم یک دفیہ شی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں کچھ نہیں کیا کوئی فیصلہ نہیں کیا جلاسد تو وہ بیٹھ گئی فقہ مرد المن اصحابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کے میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا فقا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول علم یق القبیہ حاجت الفضوج نہیں ہا اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اگر آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کر دیں یہاں پہ غور کیجیے گا صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو مجھے ہبا کر دیں کیونکہ یہ صرف نبی علیم کے ساتھ خاص تھا جیسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اس سے شادی کر دیں تو آپ شادی کس حس سے کریں گے ولی کسی سے یعنی کہ آپ اس لڑکی کے ولی بن جائیں گے اور آپ اس کا نکاح اس صحابی سے کر دیں گے اگر آپ نے اس صحابی کی اس درخواست کو قبول کر لیا تو وہ صحابی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علم یق اللہ کبھا اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کر دیں زوید زو شادی کر دیں نی میری ہا اس سے فقال تو آپ علیہ اصلاۃ والسلام اسلام نے کہا حل عندك من انشئی کیا تمہارے پاس کچھ ہے کیا مطلب حق مہر دینے کے لیے حق مہر کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے فقال تو اس عظیم صحابی نے کہا اللہ واہ یا رسول اللہ نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے کتنے عظیم لوگ تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے شکر گزار پھر بھی ڈرنے والے کے روزے قیامت اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے پھر بھی واجبات اور فرائض پابندی سے ادا کرنے والے اور کبیرہ گلہوں سے دور رہنے والے قال آپ نے کہا اضافیلک اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اپنے گھر میں جاؤ فن دیکھو حل تجد وشین کیا تم کو چیز پاتے ہو یعنی کہ جاؤ شاید تمہیں وہاں گھر میں کوئی چیز اگر آئی جائے کوئی چیز مل جائے فضا تو تو آدمی گیا ثم مہاراجا پھر واپس آ گیا فقالت اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ما شیئن میں نے کوئی چیز نہیں پائی مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی قال آپ نے کہا اون دیکھو ولو خاتم من حدید چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو چاہے کیا ہو لوہے کی انگوٹھی ہو یعنی کہ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی فضاب وہ آدمی گیا سم مہاراجا پھر واپس آیا فقالت اس نے کہا اللہ ولّہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول نہیں ولا خاتم من حدید میں نے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائی مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ولا کنہاد ازاری لیکن یہ میرا طے بند ہے سہل سہل کہتے ہیں سہل کون ہے یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی سہل بن سادی وہ کہتے ہیں ما لہو ردا ان اس آدمی کے پاس بطور کمیز اوننے کے لیے چادر بھی نہیں تھی یعنی چادریں کتنی تھی اس کے پاس ایک جو بطور طے بند اس نے پہنی ہوئی ہے شلوار کے طور پہ پہنی ہوئی ہے اور کمیز کے طور پہ اس کے پاس چادر نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں ولا کن ہاد لیکن یہ میرا میری طے بند ہے فلاح نصف تو اس کے لیے ہے اس کا آدھا حصہ یہ چادر جو میں نے پہن رکھی ہے تہ بند کے طور پہ اس کا آدھا حصہ میں بطور حق میرے اس کو دے دیتا ہوں غربت کہ آ آپ ان کی انتہا دیکھیں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے اور لباس کیا ہے ٹوٹل اور ہمارے گھروں میں کتنے کتنے سوٹ لٹکے ہوتے ہیں ہماری عورتوں کے بہنوں کے بیٹیوں کے بیویوں کے کتنے کتنے سوٹ ہوتے ہیں اور پھر بھی پریشان ہوتی ہیں پریشان کیوں ہیں کہ جو پہلے سوٹ پہنے تھے وہ تو سب عورتوں نے دیکھے ہوئے ہیں اب جو آئندہ شادی ہونے والی ہے ایک ہفتے کے بعد اس میں کیا پہنوں گی اور یہاں پہ ٹوٹل لباس ایک چادر دو بھی نہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو سناؤں بھی اظہی کا تم اپنی طے بند کے ساتھ کیا کرو گے ان لبیست منہ شعی اگر تم اسے پہن لو گے کسی اے طے بند کو تم پہنو گے تو اس پہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ چادر کا کوئی بھی حصہ اس کو نہیں ملے گا پھر اگر تم نے پہن لی تو ان اگر تم نے پہن لی لم یکن علی ہا مینو تو اس عورت پہ اس چادر میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر وہ ان اگر وہ پہن لے گی تو لم یقن علی کا شعیع تو تمہارے اوپر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا پھر تم ننگے ہو جاؤ گے اور اسے بھی پتا چلا کہ ہاک محل حقیقی طور پہ ہوتا ہے ٹرخانے کے لیے نہیں ہوتا اگر ٹرکھانے کے لیے ہوتا تو نبی علی سب سے ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی یہ تے بند ہم بطور حق مہر کر دیتے ہیں بعد میں تم اس کو رادی کر لینا جو کرنا ہو وہ کر لینا کون سی دینی ہے نہیں دی حق مہر حقیقی طور پہ دیا جاتا ہے اس لیے کیا بات ہو رہی ہے کہ طے بند اگر تم پہن لو گے تو اسے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا فجل سر رجلو وہ آدمی بیٹھ گیا تھک گیا بیچارا یعنی کہ شادی کی امید میں نبی علیہ السلام سے بات کی تھی اور آپ نے حک مہر کے لیے بھیجا جب کہ سابی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے پھر بھی کہا جاؤ گھر میں دیکھو شاید کچھ چیز مل جائے کچھ نہیں ملا پھر آئے تو آپ نے کہا دیکھو شاید لوہے کی انگوٹھی مل جائے پھر بھی کچھ نہیں ملا اب اس آدمی نے جو اپنے پاس ٹوٹل دولت تھی وہ پیش کر دی ہے وہ کیا ہے چادر کہا آدھی اس کی آدھی میری تو آپ نے کہا حق بھئی یہ تو حق مہر کے طور پہ ممکن نہیں ہے تو اب فضال سر عدل آدمی کیا ہو گیا بیٹھ گیا حتا تال مجلس ہو یہاں تک کہ اس کا بیٹھنا طویل ہو گیا یعنی کافی دیر بیٹھا رہا سما کاما پھر وہ کھڑا ہو گیا مایوس ہو کے اب کھڑا ہو گیا اب مایوس ہو کے واپس جا رہا ہے فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علم تو نبی علیہ نے اسے دیکھا کہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے پیٹ کس کی طرف ہے اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ ہے اور وہ جا رہا ہے اور یہاں سے عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیم سے افضل کون آپ سے آلہ کون اور صحابہ کلام جب آپ کی مجلس سے جاتے تھے تو آپ کی طرف پیٹ کر کے جاتے تھے نہ اس کو آپ تو ہند سمتے تھے نہ صحابہ کلام اس کو تو جانتے تھے اور آج ہم درباروں پہ مزاروں پہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں مزار سے نکل رہے ہوں گے الٹے پاؤں کیوں تاکہ قبر کو پوش نہ ہو جائے پیٹ نہ ہو جائے عقیدہ عقیدے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی پیر صاحب مجھے نقصان پہنچا دیں گے اور جو زندہ پیر ہیں ان کے ساتھ بھی یہ صورت حال سجدے کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیے کہ صحابی گئے ہیں اور پیٹ پھیر کر گئے ہیں ف عام بھی ہی تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا فدویہ تو اسے بلایا گیا یعنی کہ آپ نے حکم دیا اس کو بلاؤ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا فدویہ تو اس کو بلا لیا گیا طلب کر لیا گیا فلم آ آ تو جب وہ آیا قالا تو آپ نے کہا ماد ماکم ی القرآن تمہارے پاس کیا ہے قرآن میں سے قرآن میں سے تمہارے پاس جا. کیا ہے کالم ایسورت و کدا وسورت و کدا وسورت میرے پاس یہ صورت بھی ہے فلاں صورت بھی ہے فلاں صورت بھی ہے حد دہا اس نے ان صورتوں کو شمار کیا ان کے نام لیے دنیا کے امتحان میں ناکام ہوا تھا دین کے امتحان میں ناکام نہیں تھا اور آج اس کے برعکس معاملہ ہے آج آپ لوگوں سے کہیں گے کون سی صورت آتی ہے کوئی بھی نہیں آتی لیکن پوچھے دنیا ہے جی ادھر بھی پلاٹ ہے ادھر بھی میرا بنگلہ ہے ادھر بھی میری کوٹھی ہے ایک دبئی میں ہے میرا مکان ایک میرا فلیٹ لندن میں ہے اور یہاں پہ کیا ہے دنیا کی دولت سے خالی لیکن دین کی دولت موجود ہے میرے پاس یہ صورت بھی ہے یہ صورت بھی ہے یہ بھی ہے یہ صورت بھی یاد ہے یہ بھی یاد ہے یہ بھی یاد ہے فات اس صحابی نے ان صورتوں کا کو شمار کیا ان کے نام لیے قالا آپ نے کہا اتکرا ظاہر کا کیا تم ان صورتوں کو پڑھتے ہو زبانی یعنی تمہیں زبانی آتی ہے نا حافظ ہو نا ان کے نام کہنے لگے جی ہاں مال کی باری آئی تو کیا کہتے تھے نہیں نہیں اور قرآن کی بار یہ تو کیا کہہ رہے ہیں نام جی ہاں قال ادہب تو آپ نے کہا چلے جاؤ اے ادھب جاؤ فقد ملک تو کہا بھی ماں ماکم نقرآن جاؤ میں نے تمہیں اس عورت کا مالک بنا دیا ہے اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی کہ حق مہر کیا قرآن کی تعلیم حق مہر کیا ہے قرآن نہیں قرآن کی تعلیم. تعلیم یعنی کہ جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اتنی صورتیں اس عورت کو یاد کروانی ہیں اس کو پڑھانی ہیں اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ صحابی جس کا آپ نے نکاح کیا ہے کیا ان کے پاس مال و دولت یہ چیزیں تھیں نہیں فقیر صحابی کا نکاح کر دیا آج ہم نکاح میں کیوں لیٹ ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی عمریں تیس تیس سال بتیس سال پینتیس سال اور بچیوں کی عمریں میں کیوں جی ابھی کوئی جاب نہیں ہے ابھی کوئی ملازمت نہیں ہے لڑکیاں جی ابھی اس نے ڈگری نہیں لی تھی ابھی جی وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وہ ان کی العیام کم و صالحین من اباد و اما کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو مرد ہو یا عورت جو بھی بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں این یقون و اگر وہ فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من ہی اللہ اپنے فضل و قلم سے ان کو مال دے گا مالدار کر دے گا واللہ اللہ واسن علیم اللہ وسیع خزانوں والا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کو اتنا لیٹ کر دینا کہ آپ کے بچے گناہ میں مبتلا ہوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو نکاح کی ترغیب دیں سادہ نکاح کر دیں تاکہ آپ کے بچے حرام سے بچ جائیں گناہوں سے بچ جائیں اور ان کے دین محفوظ ہو جائے ان کا ایمان محفوظ ہو جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کو کیا قرار دیا گیا ہے ایمان کا ایمان کا کون سا حصہ ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے اس لیے نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ تاخیر سے گریز کرنا چاہیے خصوصاً جب کہ فتنے زیادہ ہوں جب کہ وہ ماحول جہاں پہ آپ کے بچے رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے خطرناک ہو دیکھیں مدینہ کے ماحول میں نکاح کے اوپر توجہ دی گئی حالانکہ وہاں پہ نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی کہ گناہ کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا اور آج ہمارے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے کی کلاس میں بیٹھتے ہیں اور لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں میک اپ کر کے آتی ہیں لباس بھی ایسا پہنا ہوتا ہے جو نہ پہنے کے مترادف ہے اور وہ بھی جوان وہ بھی جوان وہاں پہ شادی لیٹ کرنا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنے مسائل پیدا کرتی ہے تو اس لیے بچوں کا نکاح وقت پہ کر دینا چاہیے پہلے اس کے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی فون کر کے آپ کو بتائے کہ میں اپنا نکاح کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جب نکاح کیا ہے تو کیا الفاظ کہے ہیں میں نے تمہیں اس کا مالک بنایا میں نے اس لڑکی کو تمہاری ملکیت میں دیا اور ملکیت سے مراد یہاں پہ نکاح ہی ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کرتے ہوئے کیا نکاح کے لفا کو اور لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے تو نکاح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہے گا کس سے لڑکے سے کہ میں تمہارا نکاح میں نے تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کیا اور وہ کہے گا کہ مجھے قبول ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کی اپنی بیٹی سے اور وہ کیا کہے گا مجھے قبول ہے تو نکاح کا لفظ بولا جا سکتا ہے شادی کا لفظ بولا جا سکتا ہے ان دونوں کے اوپر اتفاق ہے تمام علماء کے نام کا ان دو الفاظ پہ اتفاق ہے دیگر الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے مثال کے طور پہ یہی لفظ لے لیں آپ کہ باپ اگر لڑکی سے اگر لڑکے سے کہے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا مالک بنایا اور مقصد کیا ہو نکاح مقصد کیا ہو نکاح یعنی کہ لڑکا بھی سمجھ رہا ہو اور جو گواہ بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے نکاح ہے تو پھر دیگر الفاظ استعمال کرنا بھی صحیح بات ہے کہ جائید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے لڑکے کو اور جو گواہ ہیں ان کو یہ سمجھا رہی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے نکاح ہے یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہی موقف ہے امام ابو رحی رحمہ اللہ کا اور یہی موقف ہے امام مالک کا اور امام احمد سے بھی ایک روایت ملتی ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے امام جبن تیمیہ رحمہ اللہ نے البتہ شافی حضرات اور حنابلہ امام احمد کو ماننے والے ان کا موقف یہ ہے کہ ان دو الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ کا استعمال ایجاب و قبول میں درست نہیں ہے ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ شافیوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم یہاں پہ امام احمد کی طرف اپنی نسبت کرنے والے حنابلہ کے ساتھ نہیں ہیں ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ امام مالک کے ساتھ اور امام ابن تیمیہ کے ساتھ جنہوں نے امام احمد کی اس روایت پہ عمل کیا ہے جس کا تقاضہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے یہ سمجھ آ رہی ہو کہ لڑکی کا باپ لڑکے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے بیٹ میری بیٹی سے نکاح کر لو یا میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں تمہاری شادی کر رہا ہوں اس کے علاوہ ہاں اس حدیث سے پتا چلا قرآن کریم حفظ کرنے کی فضیلت قرآن کریم حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے دنیا میں جب امامت کی باری آئے گی تو کس کو امام کر کیا جائے گا جو قرآن کی تلاوت میں قرآن کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے احکام و مسائل میں سب سے آگے ہوگا اور نبی علیہ سات اسلام نے عہد کے شہداء کی تدفین کے موقع پہ حکم دیا تھا کہ اس آدمی کو لاہد میں پہلے اتارا جائے اس کو لاہد میں آگے رکھا جائے جسے قرآن کریم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ یاد ہے یعنی کہ جب ایک لاہد میں ایک بغلی قبل میں دو آدمیوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو آگے کیا جائے جو قرآن کریم یاد کرنے کے لحاظ سے آگے ہے تو قرآن کریم کی وجہ سے دنیا میں بھی اعزاز ملتا ہے اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جناب عمر فاروق اپنے زمانے خلافت میں مکہ جاتے ہیں ابھی مکہ کے قریب ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مکہ کا گوندر آ گیا کہا بھی تم ادھر آ گیا ہو میرے پاس تو مکہ میں اپنا نیب کس کو کر کر کے آئے ہو اپنا جانشین کس کو کر کر کے آئے ہو کہا ابن افزا کو کہا یہ ابن افزا کون ہے جہاں بھی عمر فاروق بھی مکہ کے لینے والے تھے وہاں پہ جوانی گزری تھی بچپنا وہاں پہ گزرا تھا مکہ کے ایک ایک آدمی کو جانتے تھے ایک ایک خاندان کو جانتے تھے حیران ہوئے بھی کون ہے ابن کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے فرمایا قریشیوں کے اوپر ہاشمیوں کے اوپر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین کر کے آئے ہو کیوں بھائی کہا اس لیے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے علم وراثت کا ماہر ہے تو قرآن کا حافظ ہونے کی بنیاد پہ قرآن کا کاری ہونے کی بنیاد پہ کیا مل گئی ہے مکہ کے نیب گونڈر مقرر ہوئے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو حکومت مل جائے تو بیچارے کیسے حکومت کریں گے ان کو تو طریقہ ہی نہیں آئے گا آپ کے سامنے سو دیا ہے بالکل موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بھی عبدالعزیز اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے انہیں صحت دے اور شریعت پہ جو وہ عمل کروا رہے ہیں اس پہ ان کو جزائے خیر دے اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی توفیق نعت فرمائے موجودہ بادشاہ تک پچھلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں یہ سارے کے سارے صرف دین کے علم رکھتے تھے دنیا دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے اور کامیاب حکومت کی ہے یعنی کہ سعودی عرب نہ دنیا کے لحاظ سے پیچھے اور نہ دین کے لحاظ سے پیچھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلش آنا نہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن علوم کا پتہ ہو نبی علیہ السلام کی حدیث کا پتہ ہو شریعت کا آپ کو علم ہو تو عالم دین بہترین حکومت کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے حکومت کرے ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی بجائے وہ اپنا مخصوص کوئی مسلک جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو اپنے مخصوص کوئی شریعت اس کے ذہن میں ہو مخصوص فرقہ اس کے ذہن میں ہو اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو تو اس سے صورت حال خراب ہوتی ہے تو یہ قرآن کی فضیلت ہمیں معلوم ہوئی اور پھر اسے بھی پتہ چلا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی دینی تربیت پہ توجہ دے اسے دین سکھائے شادی کے بعد بھی اسے کیا سکھائے دین سکھائے دین کی تعلیم دے اور یہ بھی پتا چلا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائید ہے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ چند مسائل تھے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے اور باپ کیا تھا ہاک مہر کے بارے میں تو اس سے کیا پتا چلا کہ حق مہر سونا ہو سکتا ہے ہاک مہر چاندی ہو سکتی ہے ہاک مہر کو آج کل کے لحاظ سے کو کرنسی ہو سکتی ہے اور ہاک مہر ضروری نہیں کہ مال ہو تعلیم ہو سکتی ہے کو اور منفت ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ آپ میری بیٹی کو کڑھائی سکھا دیں گے آپ میری بیٹی کو دنیا دنیا کی طرف آ جائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو انگلش کی تعلیم دیں گے دنیا کے لحاظ سے یہ بھی حق مہر ٹھیک ہے اگرچہ اس کا دین سے اتنا متعلق نہیں ہوگا لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اس حدیث کے میں ایک اور مسئلہ بھی وعدے کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں دیگر کتب میں بار بار آئی ہے اور عام طور پہ یہ آیا ہے کہ نبی علی صد نے فرمایا تھا ضو تو کہا میں نے تمہاری اس عورت سے شادی کر دی ہے اور ہماری اس روایت میں کیا ہے ملک تو کہا میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے اب یہاں پہ, پہ پھر کیا کیا جائے امام نبوی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں لفظ صحیح ہیں دونوں لفظ کیا ہیں یعنی کہ آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا ہوگا کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے اور پھر کہا ہوگا تم اس کا مالک بنا دیا ہے یعنی کہ تم اس کی عصمت کے مالک ہو <تصفح> اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار دس ون زیرو ون زیرو میم معذرت کے ساتھ میں پچھلی حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ اور واضح کرنا چاہوں گا آپ نے اس صحابی سے کیا کہا کہ میں نے تم اس کا کیا منا دیا ہے مالک ہمارے ہاں آج کل جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ایجاب و قبول کون کرتا ہے ایجاب و قبول نکاح پڑھانے والا کرتا ہے اور میں نے جب پہلے مثالیں دی تھیں تو ان مثالوں میں کیا لگ رہا تھا آپ کو حجاب و قبول کون کرتا ہے لڑکی کا باپ لڑکی کا باپ لڑکی کا ولی اور دوسری طرف وہ لڑکا خود ہوگا لیکن آج کل پاکوں ہند میں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکی اس عمل میں بذاتیں خود شریک ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ لڑکی ولی کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے جب کہ صحیح بات یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے کہ باپ کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے لیکن بہرحال نکاح کرانے والا کون ہوگا اس کا باپ ہوگا اس کا ولی ہوگا لیکن عام طور پہ فتویٰ پاک و ہند میں ہمارے حنفی علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے تو اس لیے نکاح کی مجلس میں لڑکی خود جاو قبول کرتی ہے لڑکے کے ساتھ وہ خود اس عمل میں حصہ لیتی ہے اور شریک ہوتی ہے اور جن کے ہاں حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ لڑکی کا نکاح لڑکی خود نہیں کرے گی اس کا ولی کرے گا وہاں پہ اس عمل میں کون شریک ہوتا ہے لڑکی کا باپ شریک ہوتا ہے کون شریک ہوتا ہے لڑکی کا باپ یعنی کہ لڑکی اس عمل کا حصہ نہیں بنتی لڑکی اس عمل کا حصہ نہیں بنتی اب اربوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ خود بولتا ہے وہ کہتا ہے لڑکے سے کہ میں اتنے حق مہر کے عوض میں تمہاری اے اے اے اے اے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں میں نے دے دی تو لڑکا کہتا ہے مجھے قبول ہے نکاح ہو گیا ہمارے ہاں یہ کام کون کرتا ہے نکاح خان نکاح پڑھانے والا کوئی ارج نہیں ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ نیابت کر رہا ہے کس کی لڑکی کے ولی کی لڑکی کے باپ کی نیابت کرتا ہے اس کی طرف سے وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے حق محل کے بدلے میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کر دیا یا کر رہا ہوں اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کام عام طور پہ تین مرتبہ کیا جاتا ہے کتنی بار تین مرتبہ. لڑکے سے یہ پوچھا جاتا ہے تین بار اور میرے نزدیک یہ چیز قابل اعتراض ہے کیوں جب پہلی بار لڑکے نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے اب نکاح ہوا کہ نہیں ہوا گیا. یا تین دفعہ کہنے سے ہوگا ایک دفعہ, ایک دفعہ کہنے سے نکاح تو ہو گیا دی. یہ دوسری بار پھر کہلوانے کا مقصد کیا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لڑکا دوسری بار کہہ دیتا ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے دی. یعنی کہ اس کا نکاح جس لڑکی سے کیا جا رہا تھا وہ اسے پسند نہیں تھی والدین کے کہنے کی وجہ سے مجبور ہے پہلی بار اس نے ہاں کر دی اب ہمارے لحاظ سے اس کا انکا ہو چکا ہے بالکل اب دوسری بار ہم کہتے ہیں تمہیں قبول ہے وہ کہہ دے کہ نہیں تو پھر آپ کیا کریں گے خود بھی پریشان ہوں گے پوری مجلس کو بھی پریشان کریں گے حالانکہ اس کے یہ کہنے کا کہ مجھے قبول نہیں ہے آپ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انکاح تو ہو چکا ہے اب وہ طلاق تو دے سکتا ہے لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے قبول نہیں ہے تو دعوی کر کے میرا نکاح ہوا ہے. نہیں, نہیں نکاح ہو چکا پہلی بار کہنے سے تو اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق نکاح خان کو ایجاب و قبول کتنی بار کروانا چاہیے ایک بار دوسری بار تیسری بار کی ضرورت نہیں. نہیں ہے اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار دس یعنی ون زیرو ون زیرو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان ابی سلما عبد الرحمن روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے الرحمن بن عوف جو اشراء مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ تو آپ اس سے یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کے نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا محدث بنایا علماء بنایا تو ابو سلما میں الرحمن سے روایت ہے النّالہ کے وہ کہتے ہیں سلطو عائشہ زوج النبی گی میں نے سوال کیا ام ممنی عائشہ سے جو نبی علیہ السلام کی وائف ہیں آپ کی بیوی ہیں تو سوال کرنے والا مرد جواب دینے والی کون ہے عورت, عورت. پتہ چلا مرد کسی عورت سے سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے پردے کے پیچھے سے تنہائی اختیار کیے بغیر سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں. نہیں ہے ابو سلمان عبد الرحمن سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب عیشا سے زوج النبی جو کیا ہیں نبی, نبی علیہ السلام کی وائف ہیں کہ کم کانسدا خرسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علی سات کا حق مہر کتنا تھا یعنی کتنا حق مہر آپ نے دیا اپنی بیویوں کو اپنی بیویوں کو قالت جناب اشر نے کہا کان سدا قیات کہ آپ کا اپنی بیویوں کے لیے حق بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا بارہ اوقیہ اور ایک نش اچھا اب بارہ اوقیہ کس کو کہتی ہیں ایک اوقیہ ہوتا ہے چالیس درہم کا ایک اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے چالیس درم کا اب چالیس کو آپ ضرب دیں گے کس سے بارہ سے تو کتنا بنے گا میں نے ضرب دی ہے چالیس کو بارہ سے تو وہ بنا چار سو کتنے کتنے درم بن گئے چار سو چار درم اور آگے کیا ہے وہ نشہ اور ایک نش بھی اور ایک نش کتنا ہوتا ہے آدھا وہ کیا پورا اوکیا کتنے کا ہوا چالیس درم کا آد اور آدھا کیا کتنے کا ہوا بیس کا, بیس کا تو چار سو اسی اور بیس کتنے ہو گئے پانچ سو درم اب دیکھیے کہتی ہیں کون کہتی ہیں جناب ایشا اتدری منشو کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے کس سے کہہ رہی ابو سلمہ سے کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے کال کل تو وہ کہتے ہیں کون ابو سلما کل تو میں نے آگے سے کہا میں نے جواب دیا اللہ میں نہیں جانتا خالت جناب نے کا نصف اوقیہ نس کتنا ہوتا ہے آدھا او کیا کا خمسو درہم تو یہ کتنے ہو گئے پانچ سو درہم جناب ایشن نے خود ہی جواب دے دیا کتنے ہو گئے پانچ سو درہم فہذا صداخول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا نبی علی سد اسلام کا حکمہر اپنی بیویوں کے لیے تو کتنا حکمیر تھا جی پھر پانچ سو, پانچ سو درم یہاں پہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ آج کل کے لحاظ سے پانچ سو درم کتنے بنتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ نبی علی اسلام کتنا حکمیر دیا کرتے تھے تو ایک جو درم ہے وہ تقریباً تین گرام چاندی بنتی آج کل کے لحاظ سے ایک درم کی کتنی تین گرام, تین گرام. یعنی کہ صحیح مانو میں پونے تین گرام کتنا پونے تین گرام. پونے تین گرام اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا تو اب آپ پانچ سو درم کو کس سے ضرب دیں گے پونے تین گرام چاندی سے ضرب دیں گے نا پونے تین گرام سے آپ زرب دیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا ریزلٹ نکلے گا اللہ آپ کا بلا کرے اے ایک ہزار چار سو ستاسی ون فور ایٹ سیون ون فور ایٹ سیون یہ کیا بنے چاندی کے لحاظ سے گرام بنے آپ کی توجہ لگتا ہے ادھر مکمل نہیں ہے یہ کیا بنے گرام یہ گرام بنے ایک ہزار چار سو ستاسی گرام بنے اب ایک ہزار چار سو ستاسی گرام کا ریٹ آپ کہیں سے معلوم کر لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی علی السلاط اسلام کا حق مہر کتنا تھا گرام میں نے بتا دیے چاندی آج کل چاندی کے لحاظ سے کتنے گرام بنے ہیں ایک ہزار چار سو ستاسی سنے. تو یہ تھا جی نبی علی اسلاد اسلام کا حق مہر جو آپ نے اپنی بیویوں کو دیا اس کے بعد مسئلہ کیا رہ گیا کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو اکمیر کتنا دیا 500 پانچ سو درم یعنی کہ ہر بیوی کو کتنا ملا پانچ سو تو جناب عائشہ کا یہ جو کہنا ہے یہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے ہے ہر بیوی کے لحاظ سے نہیں ہے یعنی کہ اکثر آپ نے بیویوں کو اکمیر جو دیا ہے وہ پانچ سو پانچ سو درم دیا ہے لیکن کیا ہر بیوی کو پانچ سو درم ملا ایسی بات نہیں ہے اس بارے میں آپ سنیے رائے کس کی امام ابو العباس کرتبی کی جو اس قرط، امام کرتبی کے علاوہ ہیں جو مفسر ہیں ایک وہ امام کرتبی ہیں جو تفسیر میں مشہور ہے اور ایک محدث ہیں امام ابو العباس کرتبی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کے الفاظ اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں جناب ایشا جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیویوں کا اکمیر پانچ سو جنم تھا یہ وہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں کیوں جی کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہر بیوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے ہے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے دیگر احادیث اور روایات کے ذریعے تو جو جناب صفیہ تھیں جو پہلے یہودی تھیں اور خیبر کی لڑائی میں لونڈی بنی تھیں پھر آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور ان سے نکاح کر لیا تھا ان کا کمیر کیا تھا ان کی آزادی ان کا کمیر تھا جن کے مال نہیں دیا آپ نے حکمیر کے طور پہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور یہ آزادی ان کا حکمر ٹھہری یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس صحابی کا آپ نے نکاح کیا کس پہ قرآن کی تعلیم پہ جناب صفیہ سے نکاح کیا تو اکمیر کیا تھا ان کو آزاد کرنا اور ام سلیم کو آپ جانتے ہیں جناب انس میں مالک کی والدہ جو نبی علیہ و اسلام کا بہت خیال رکھا کرتی تھی انہوں نے جب نکاح کیا ابو طلحہ سے حسنس کے والد سے نہیں حسنس کے والد کے فوت ہونے کے بعد کسی اور سے جب نکاح ہوا وہ کون سے ابو طلحہ تھے ابو تلّہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو مسلمان نہیں تھے ام اسلم نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ لیکن تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام قبول کرنا ہی اکمیر ٹھہرا دیکھیں جو نیک خاتون ہوتی ہیں ان کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے دنیا پہ نہیں ہوتی مم. کس پہ ہوتی ہے آخرت پہ اچھا تو اچھا اب صفیہ جناب جو صفیہ تھیں ان کا اکمیر آق، کیا تھا ان کی آزادی ام ابیبا کی طرف آ جائیں جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں ابو سفیان تو مسلمانوں کے بہت مخالف تھے انہوں نے تو مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر رکھی تھی لیکن ان کی بیٹی امی حبیبہ اسی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھیں اور وہ اپنے خامد عبید اللہ بن جاس کے ساتھ حفشہ میں چلی گئی تھی پھر وہ عبید اللہ آگے چل کے فوت ہو گئے تو اب نبی علیہ الساط والسلام نے پیغام بھیجا شاہ حفشاہ کے ہاں کہ آپ میرا نکاح کس سے کر دیں امی حبیبہ سے کر دیں تو شاہ افشاہ نے آپ کا نکاح امی حبیبہ سے کیا اور حق محر اپنی طرف سے ادا کیا کتنا چار ہزار درم کتنا چار ہزار, چار ہزار درم, درم. نکری کس نے ادا کیا ہے شاہ افشاہ نے اچھا اب رہ گئیں آپ کی ایک اور وائف جویریہ یہ سب ہماری مائیں ہیں ام مہاتم جویریہ جویریہ بن تہارث تو یہ بھی گرفتار ہو کر آئی تھی اور ثابت من کیس بن شماز کے حصے میں آئیں اور ان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کس کا مکاطبت کا کیا مطلب ثابت من کیس نے کہا اتنے پیسے مجھے دے دو اتنا سونا مجھے دے دو اتنے دنم دے دو اتنے دنار دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس میں کو کیا کہتے ہیں مکاطبت تو نبی علی صلاح السلام نے مکاطبت کے وہ سارے پیسے ادا کیے اور یہ مکاطبت کے پیسوں کی ادائیگی یہ حق مہر بن گئی کس کے لیے جناب جویریہ کے لیے اچھا یہ جو گفتگو تھی امام ابوالعباس کرتبی کی یہ تھی ام حبیبہ تک اور جویریہ کے بارے میں جو گفتگو ہے یہ میں نے لی ہے امام ابن کثیر رحی سے جو مفسر ہیں جن کی تفسیر ہے تفسیر ابن نطیر تو بہرحال یہ ہے یعنی کہ جناب اس لیے پھر جناب ایسا کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کی بیویوں کا حکم پانچ سو درم تھا یہ اکثر بیویوں کے اعتبار سے ہے سب بیویوں کے اعتبار سے نہیں ہے اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک صحیح عدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ نے اپنی بیویوں کا حکمر کتنا دیا پانچ سو دیرم. اس سے زیادہ نہیں اور اپنی بیٹیوں کا جو حق میر لیا وہ بھی کتنا تھا وہ بھی پانچ سو سے زیادہ نہیں تھا اب ہم آتے ہیں باب نمبر تیرہ کی طرف باب الولیمہ و ایجابۃ دعوتی ریہ ولیمہ کے بارے میں باب ہے اور ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں باب ہے حدیث ایک ہزار گیارہ ون زیرو ون ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری اور امام مسلم کا ان انضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا عبد الرحمٰن ابن عفن اثر صفر نواطم جناب انسبن مالک رضی اللہ طلاً نو سے رویت ہے بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان بن عوف پہ زردی کا نشان دیکھا زرد رنگ کا کوئی نشان ان کی چادر پہ لگا ہوا تھا ان کے لباس پہ لگا ہوا تھا اب زرد رنگ جو ہے یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں مرد استعمال نہیں کرتے عورتوں کی خوشبو کیا ہوتی ہے رنگ دار اور مردوں کی وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہ ہو تو اب عبدالرحمان بن عوف کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے زرد رنگ کا زعفران کا وہ کس کا رنگ تھا زعفران کا تو نبی السلام پوچھا ماں آدھا یہ کیا ہے بھائی تمہارے کپڑوں پہ رنگ کیوں لگا ہوا ہے قالت فرمانے لگے ان تجوی تم راتن میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اعلیٰ وزنی نوات گٹھڑی کے وزن کے برابر سونا دے کر حک میر کیا ہم کروا ہے گٹھڑی کے اس کی کھجور کی کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر سونا طے ہوا ہے اور یہ کتنا بنتا ہے علماہی کا ہم نے اندازہ لگایا ہے تقریباً پانچ درم بنتے ہیں یہ سونا کتنا بنتا ہے پانچ درہم اور ایک دن میں ہم کہہ چکے ہیں کتنے کا ہوتا, کتنے وزن ہوتا ہے گرام کے لحاظ سے پونے تین اب پانچ کو آپ تین سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا یعنی کہ پندرہ یعنی کہ گرام چاندی آج کل کے لحاظ سے اب اس کی قیمت آمعلوم کر لیں بہت تھوڑی قیمت بنے گی بہت تھوڑی قیمت بنے گی تو کہتے میں نے کورس سے شادی کی ہے اللہ وز نوات انگٹھری کے وزن کے برابر سونے پہ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حق مہر جو ہے اس کی کو حد شریعت نے مقرر نہیں کی نہ کم کے لحاظ سے نہ زیادہ کے لحاظ سے شریعت نے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کم از کم اتنا حق مہر ہونا چاہیے نہ شریعت نے یہ کہا کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا شریعت نے نہ کم کی حد مقرر کی نہ زیادہ کی اور پاک و ہند میں ایک زمانے تک شاید اب بھی کئی علاقوں میں کیا کہتے ہیں جی شریع ہاک محل کتنا جی وہ شاید بتیس روپے ہے میرے خیال میں تو یہ یعنی کہ یہ غلط موقف ہے شریعت نے حاک کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی لیکن یہ شریعت ترغیب دیتی ہے کہ نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے نکاح میں خرچہ کم سے کم ہوگا تو نکاح میں کیا ہوگی برکت ہوگی لیکن افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب لڑکے کی طرف سے جہیز لینے کے لیے مطالبے کیے جاتے ہیں ہمیں گاڑی ملنی چاہیے ایک پلاٹ ہمارے نام لگوائیں ایک ٹرک بر کر آئے کس کا سامان کا اور جب آکمیر کی باری آتی ہے تو پھر شری حکمیر جی بتیس روپے پھر جی ایک ہزار پھر جی پندرہ سو اب لاکھوں سے بات کہاں آ چکی ہے سو،, سو کے اوپر یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال حال ہے یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہو رہا ہے بڑا ہی اہم وہ کیا عبد الرحمان بن عوف قریشی مکہ سے ہجت کرنے والے نبی علی سات اسلام کے اوپر چل کر رشتہ دار اشرم مبشرہ میں سے اور اس کے باوجود نبی علیہ اسلاۃ وسلام کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے ہمارے تصور کے لحاظ سے مدینہ میں وہ نکاح کیسا نکاح کہ کی اس میں اللہ کے رسول کو نہ بلایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان عادی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لمبے چکروں میں نہ پڑیں سادہ شادی کریں اور اس میں ساد کی اختیار کریں حاک محل بھی معمولی سا ہو اور اس میں بہت زیادہ مہمان بلانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بلائیں جتنی آپ کی سطحت اور طاقت ہے یاد رہے یہ وہی عبداللمان بن اوف ہیں کون سے جو مکہ سے جب مدینہ آئے تو نبی علی سات و السلام نے بھائی بھائی بنا دیے تھے کن کو مہاجروں کو انصاریوں کو اب عبد بن عوف کو جس کا بھائی بنایا گیا اس انصاری نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے میرا مال ہے آدھا آپ لے لیں آدھا میں رکھ لیتا ہوں اور انصاریوں کو بھی دا دیجئے مہاجر کو بھی دا دیجئے جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے جائیداد چھوڑ کے آئے رشتہ دار چھوڑ کے آئے اللہ کے دین کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور پھر داد دی, دی انصاریوں کو اپنا آدھا مال کسی کو دے دینا ایسے ہی اور ساتھ ہی وہ ساری کیا کہہ رہے ہیں کہ میری دو بیویاں ہیں آپ دونوں کو دیکھیں ان میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا کون یہ کہتا ہے آپ زیادہ, زیادہ یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ اس عورت کو فار کر دیں جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں لیکن کسی سے یہ کہنا کہ دو میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو تلاق دوں گا اس سے آپ نکاح کر لیں کیونکہ آپ یعنی کہ بغیر بیوی بی کے ہیں بغیر بچوں کے ہیں تاکہ آپ کا کو کوئی گھر بن سکے آپ کا کو کوئی سسٹم چل سکے لیکن عبدالرحمٰن بن اوف نے کہا تھا کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مال میں اور آپ کی ہر چیز میں برکتیں ڈالے بس مجھے اتنا بتا دیں مارکیٹ کی ہے بازار کی ہے وہاں گئے اور شام کو جب واپس آئے تو تھوڑا بہت مال کما کر لائے اور پھر آپ جانتے ہیں عبد المان بن اوف اور جناب عثمان یہ دونوں تجارت میں بہت مشہور تھے تو انہوں نے اب یہ شادی کی ہے اور گٹلی کے وزن کے برابر کیا دیا ہے سونا دیا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں آگے سے کالا آپ نے کچھ شکوا کی عبد مجھے بلایا ہی نہیں مجھے پوچھا ہی نہیں, نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں بارک اللہ اللہ کا اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے تمہارے اس فیصلے میں تمہارے اس نکاح میں اور اس لڑکی میں تمہارے لیے کیا ڈالے برکتیں ڈالے اللہ اس لڑکی کو تمہارے لیے با برکت بنائے اولم ولیمہ کرو ولو بشاتین اگرچہ وہ ولیمہ ایک ہی بکری کا ہو اچھا اب آپ نے کیا کہا ہے اولم ایک تو آپ نے نکاح کا سن کے فوراً دعا دی ہے تو جس کا نکاح اس کو کیا دینی چاہیے دعا دینی چاہیے اور آپ علیہ السلام عام طور پر کیا دعا دیتے تھے پوری دعا کیا ہے بارک اللہ لکا و بارک علیک و جمع بینکم آفی خیر اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ اولیم ولیمہ کرو ولیمی کا شریعت آرڈر دیتی ہے مہندی کا شریعت نے آرڈر ہے اور وہ کیا کہتے ہیں مایوں کیا وہ عجیب وگلی پیزے نکلی ہوں یہ ان دعوں کی طرح پر کیا مایوں مایوں ہاں وہ اور کیا, کیا پتہ نہیں ہم نے چیزیں نکال لیا ہم نے ان چیزوں کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا بلکہ اگر ہم کفار کی نقل کرتے ہیں اس معاملے میں تو یہ مسئلہ ہے ہندوؤں کے رسم و رواج پہ چلنا یہ غلط ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا او لما ولیمہ کرو ولو بشاطن چاہے ایک بکری کا تو اس سے پتا چلا کہ ولیمہ کیا ہے واجب ہے کیونکہ آپ نے آڈر دیا او علیم ولیمہ کرو اب آپ کہیں گے جی اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر بھائی جس کے پاس طاقت ہے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے پہلی بات دوسرے نمبر پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ولیمہ میں بکرے ذبح کریں گائے ذبح کریں اون ذبح کریں ولیمہ تو نبی علی السلام نے اپنی کچھ بیمیوں کا ولیمہ کیسے کیا ہے حلوے کے ذریعے کھجوروں کا حلوہ تو اس لیے ولیمہ یعنی کہ آپ اس میں گوچ کھلائیں نہ کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ولیمہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں تو ولیمہ کی دیئے، ولو وشاتین آپ نے فرمایا چاہے ایک بکری کیا کریں لیکن خود آپ نے جو ولیمہ کیا ہے اس میں بکری نہیں تھی اس میں کیا تھا حلوا وغیرہ تھا تو اس سے پتہ چلا کہ بکری سے نیچے آ کر بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے تو بہرحال ولیمے کو کئی علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے اور اکثر علماء کرام اس کو واجب قرار نہیں دیتے وہ اس کو مستحب اور سنت قرار دیتے ہیں لیکن بہرحال آپ نے یہاں پہ آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے اس حکم پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد حدیث نمبر ایک ہزار بارہ ون زیرو ون ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئی رضی اللہ عنہ روایت ہے جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے ان کان یقول کہ بے شک وہ کہا کرتے تھے کون کہا کرتے تھے جناب ابو حرا کہ شر الطعام طعام الولیمہ فکرا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقیروں کو نظر انداز کر دیا جائے انہیں چھوڑ دیا جائے انہیں دعوت نہ دی جائے ہاں جی آج کل جو ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں ان پہ غور کریں ان میں تو غریب کوئی نظر آتا ہی نہیں ایک سے بڑھ کر ایک ایک امیر آ رہا ہوتا ہے ایک اگر چھوٹی گاڑی پہ آیا تو دوسرا اس سے بڑی گاڑی پہ آئے گا تیسرا اس سے بڑی گاڑی پہ آئے گا سب ایسے لوگ ہم نے بلائے ہوتے ہیں جو داڑی منڈے ہوتے ہیں جن کی شلواریں ٹکروں سے نیچے ہوتی ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہنی ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے لوگوں کو بالکل نہ بلائیں رشتے دار ہیں آپ ان کو بھی بلائیں ہو سکتا ہے آپ کی مجلس میں آئیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے لیکن کوئی تو آپ نے ایسا بلایا ہو جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو کوئی تو آپ کی داڑ... آپ کی تقریب میں نظر آئے جس کی داڑھی ہو جس کی شلوار ٹکھنوں سے اوپر ہو کیا سب ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو شریعت کے خلاف چل رہے ہو تو جناب ابو ریرا رہ کہہ رہے ہیں بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ان کے میں نے وہ بھی نوٹ کیے ہیں یہاں پہ ایک اور روایت میں ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہتے ہیں شرر تام تام الولیمہ بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں ان کو بلایا جاتا ہے جو نہیں آنا چاہتے جو آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان کو دعوت نہیں دیتے جو آنا چاہتے ہیں کون آنا چاہتے ہیں غریب جن بچاروں کو کبھی کھانا اچھا ملتا ہی نہیں تو وہ ولیمے میں آنا چاہتے ہیں کہ شاید آج کو اچھا کھانا مل جائے لیکن ہم ان کو نہیں بلاتے ہم کن کو بلاتے ہیں جو آنا نہیں چاہتے ان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے بعد جہاں پہ برا کہتے ہیں فقط اور جس نے دعوت ترک کر دی یعنی کہ اس کے قبول نہ کیا ولیمے کی اس کو دعوت دی گئی اس نے قبول نہ کیا من ترک کا دعویٰ جس نے دعوتر کر دی تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی نافرمانی کی تو اسے کیا پتا چلا ولیمے کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے کہ واجب ہے کیونکہ نافرمان قرار دیا جا رہا ہے اس کو جو ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے اور اس میں حاضر نہ ہو ویسے بھی عام حدیث بھی ہمارے پاس ہے بخاری مسلم کی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں پانچ ان میں سے ایک آپ نے کہا دعوت کو قبول کرنا کہ جب مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کا آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور تو, ولی تو یہ دعوت ولیمے یہ حدیث ولیمے کو بھی شامل ہے اور ولیمے کی الگ سے بھی حدیث آ گئی جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دعوت کو تر کر دیا اس نے اللہ اللہ کے رسول کی معاشیت کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ولیمے کی دعوت میں حاضر ہونا یہ واجب ہے لیکن جس کے پاس شریع عذر ہو اس پہ واجب نہیں ہے اب شریع عذر کیا ہو سکتے ہیں میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ شریع عذر یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں اس مدرس میں جاؤں گا وہاں پہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہوگا ناچ گانے کا بندوبست ہوگا تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہاں پہ جانا واجب نہیں ہے ہاں اس پہ واجب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو میں ان کو اس برائی سے روک سکوں گا میں انہیں اس برائی سے روک سکوں گا تو وہ جائے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ ان کی دعوت قبول کرے دوسرے نمبر پہ برائی کا ازالہ کرے برائی سے روکے ان کی اصلاح کرے لیکن جس کو پتا ہے کہ میں برائی سے روک نہیں سکوں گا اس موقع پہ میری بات وہ نہیں سنیں گے تو پھر وہ وہاں نہ جائے دوسرا ازر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وریمے کی دعوت قبول کی جائے تو کوئی اور واجب جو ہے وہ ترک ہوگا مثال کے طور پہ ولیمہ اس وقت ہے جب کیا ہے رمضان کا فرض روزہ رکھا ہوا ہے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے فرض روزہ, فرض روزہ. فرض روزہ. فرض روزہ. رمضان کے مہینے میں زہور کے ٹائم ولیمہ رکھا گیا ہے اب دعوت آپ قبول کریں گے تو فرض روزہ تر کرنا پڑے گا اور وہ واجب ہے ضروری ہے دی. یا ایسی ٹائمنگ ہے جس کی وجہ سے کوئی نماز قزا ہو جائے گی دی. یا آپ پہ واجب ہے کیا کہ والدین کی خدمت کریں آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے اس دن یا اس موقع پہ جو والدین کی خدمت کریں اور والدین بوڑھے ہیں بیمار ہیں محتاج ہیں کسی نہ کسی کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے اگر آپ وریمے میں جاتے ہیں تو یہ واجب رہ جائے گا والدین کی خدمت کا تو اس موقع پہ پھر آپ دعوت قبول نہیں کریں گے لیکن اچھے انداز سے آپ معذت کر لیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے اسے تکلیف نہ ہو تیسری تیسرا شرعر جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر میں دعوت قبول کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہوگا مجھے کیا ہوگا نقصان, نقصان ہوگا مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں ولیمہ کی دعوت قبول کرتا ہوں تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا یا میری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی اور یہ نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا میں پہلی مقروض ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن جس دن ولیمہ ہے میرا گھر میں رہنا نیا ضروری ہے کیوں جی میری بیوی بیمار ہے میری بیوی حمل کی حالت میں ہے کبھی بھی آسپیٹل جانا پڑ سکتا ہے تو یا ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کے لیے لمبا سفر کرنا پڑے گا تو اگر دعوت قبول کرنے میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو پھر دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ رہے ہیں دمام میں آپ ہیں خوبر میں اور آپ کو ولیما کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے دبئی سے آپ کو ولیما کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے دلی سے آپ کو ولیما کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے مثال کے طور پہ لاہور سے اب کیا شریعت کسی کو اس بات کا پابند کر سکتی ہے کہ آپ کچوں کے ولیمہ کی دعوت ملی ہے اس لیے آپ ایک لاکھ روپے کی ٹکٹ خریدیں اور دو ہفتوں کی چھٹیاں لیں اپنے آپس سے اور اپنے بچوں کو آپ خبر میں چھوڑ کر دمام میں تنہا چھوڑ کر اس شادی میں جا کے شریک ہوں نہیں ایسا نہیں ہے تو اگر شرح ازر ہوگا تو پھر ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے اس سب کے باوجود کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ولیمہ کی دعوت قبول کریں بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آدمی جو نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے وہ بھی دعوت قبول کرے وہاں پہنچ کر یا تو روزہ توڑ لے اور یا ان کو دعائیں دے کر واپس آ جائے اور بتا دے کہ میں روزے کی آدمی ہوں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کون سا باب چودھواں باب تو چود باب باب اللہفی فن نکاح لہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کو کھیل تماشا اور دف بجانا کس موقع پہ نکاح کے موقع پہ کھیل تماشا کیسا جو جائز ہو کھیل تماشا کون سا جو جائز, جائز, جائز, ہو. جائز ہو اور دف بجانا کس موقع پہ نکاح کے موقع پہ شریعت چاہتی ہے کہ نکاح میں اور زنا میں فرق رہے زنا ہوتا ہے چوری چوری بدکاری ہوتی ہے چوری چوری اور نکاح اس میں لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے ہاں نکاح ہے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے ہاں کیا ہے نکاح, نکاح, نکاح ہے تو اس لیے اس موقع پہ دف بجانے میں کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں ہے کسی اور جائز کھیل تماشے میں بھی کوئی حرج نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے حدیث نمبر کیا ہے ایک ہزار تیرہ ون زیرو ون تھری خوا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام بخاری عن ربیع بنت معاوض روایت ہے جناب ربیع بنت معاوض بن افرا انصاریہ سے قارت وہ کہتی ہیں داخلا علیہ نبی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علی السلاۃ وسلام میرے پاس تشریف لائے اس رات کی صبح جس رات یعنی کہ جو میری سہاگ رات تھی جو میری کیا تھی سہاگ رات تھی میری سہاگ رات کی صبح نبی علی صلام میرے پاس تشریف لائے آپ میرے پاس داخل ہوئے اس رات کی صبح جس رات میرے ساتھ دخول کیا گیا فجلہ صلاح فراشی تو آپ میرے بسر پہ ایسے بیٹھ گئے کا مج کا منی جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو یہ ربیے کس سے کہہ رہی ہیں خالد بن زکوان سے اس عدیز کو روبیہ سے لینے والے روایت کرنے والے کون خالد بن زکوان تو خالد بن زکوان سے روبیے کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے بسر پہ آ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے تم میرے پاس میرے, میرے پاس ابھی بیٹھے ہوئے ہو اور چند بچیاں چند بچیاں وہ دف بجانے لگیں اردو میں ہم دف کہہ لیتے ہیں تو چند بچیاں کیا بجانے لگی دف بجانے لگیں اچھا دف کیا ہوتا ہے دف آپ یوں سمجھے کہ ڈھول کی طرح ہے لیکن ڈھول میں دونوں سائڈ کیا ہوتی ہے بند ہوتی ہیں دف میں ایک سائڈ کھلی ہوتی ہے اور ایک سائڈ کیا ہوتی ہے بند ہوتی ہے اس لیے ڈھول بجانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا لیکن دف بجانی کیا ہے یہ جائز ہے تو کچھ بچیاں اچھا دف کون بجا رہی ہیں بچیاں. بچیاں جوان عورتیں نہیں جوان عورتیں نہیں کچھ عورتیں کیا بجا رہی ہیں دف بجا رہی ہیں دبنا من قطر من آ با نہ اچھا اب دف بجاتے ہوئے کیا پڑھ رہی ہیں کیا عشق اور محبت پہ مشتمل بے حیائی پہ مشتمل شعر پڑھ رہی ہیں گانے گا رہی ہیں نہیں وہ تذکرہ کر رہی ہیں ان کا جو ان کے اباؤ و اجداد میں سے شہید ہوئے بدر کے دن بدر کی لڑائی میں ان کے اباؤ و اجداد میں سے جو شہید ہوئے تھے ان کا شعروں میں تذکرہ ہو رہا تھا یعنی اس کا مطلب ہے جنگی ترانے پڑے جا رہے ہیں جنگی شیر پڑے جا رہے ہیں جہاد پہ مشتمل شعر پڑے جا رہے ہیں اور یہ جو ہیں ربیے خود ان کے والد اور ان کے چچا وہ بھی بدر کی لائی میں شہید ہوئے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شاید اسی لیے ان کو اتنی اہمیت دی ہے اور ان کی شادی کے موقع پہ آپ تشریف لائے ہیں تو کچھ بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی ہیں یعنی وہ تذکرہ کر رہی ہیں ان کا جو ان کے اباؤ اجداد میں سے بدر کی لڑائی کے موقع پہ شہید ہوئے تھے حتی قالت جاریا یہاں تک ایک بچی نے کہا وفینا نبیٰ علم فی غدی ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں جو کل ہوگا جو مستقبل میں ہوگا کیا ہونا ہے ہم میں نبی ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علی سات وسلام نے لا ہا کدا اس طرح نہ کہو اس طرح نہ کہو وقولی ما ماکنتی تقولین اور وہ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی بڑی عظیم حدیث ہے بڑی عظیم حدیث ہے آج لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ نعت پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے نعت پڑھنا کیسا ہے ہمارا موقف یہ ہوا کرتا ہے کہ نعت پڑھنا نعت میں شیروں میں نبی علیہ اسد السلام کے اوساف بیان کرنا آپ کی خوبیاں بیان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ بات معلوم رہے کہ صحابہ کرام عام طور پہ آپ کی خوبیاں اور عام آپ کے اوصاف شعروں کے بغیر بیان کرتے تھے سادہ الفاظ میں بیان کرتے تھے لیکن انہوں نے شعروں میں بھی آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں لیکن وہ کم ہیں وہ کیا ہیں کم, کم, کم ہیں آج کل اردو سپیکنگ ممالک میں اردو سپیکنگ لوگوں میں جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ ایسے اشعار پہ مشتمل ہوتی ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں شرکی الفاظ کی برمار کفری الفاظ کی برمار بدت پہ مشتمل الفاظ کی برمار ہوتی ہے تو نعت پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اور پھر دوسرے نمبر پہ نعتیں پڑھنے کا انداز آج کل کیا ہے ساز کی آواز ہوگی موسیقی کی آواز ہوگی اور گانوں کے طرز پہ پڑھی جا رہی ہیں اور پھر اب پڑھنے کے لیے کون سامنے آ گئی لڑکیاں کون سامنے آ گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ لڑکی سے مرد تنہائی اختیار کیے بغیر سنجیدہ انداز سے کوئی بات کر سکتا ہے لیکن نات میں تو عورتیں اپنی میٹھی آواز نکالتی ہیں اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب غیر مرد سے بات کرو فلا تخدانہ بالقول تمہاری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے شیرینی نہیں ہونی چاہیے نزاکت نہیں ہونی چاہیے اور ناتوں میں تو یہ سب کچھ موجود ہے تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بھی شعر پڑھے جا رہے ہیں اور نبی علی سطح اسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے لیکن آپ نے اس شعر سے روک دیا جس شعر میں قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بات تھی قرآن کا عقیدہ کیا ہے سورہ نمل خلّہ استماواد کی لڑکی لگئی بھائی اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے اور وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے تو آپ نے اسے روک دیا آپ نے اسے روک دیا اور یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا بخاری شیف کی حدیث ہے لا ترونی کما ست نثار ابن مریم میرے معاملے میں میری تعریفیں کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ اسلام کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے آج کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری آپ سے محبت اندھی ہے ہماری عقیدت اندھی ہے ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہے جب کہ نبی علیہ وسلم نے صحابہ کلام کو اندھی محبت سے بار بار روکا ہے یہاں پہ بھی دیکھیے روکا ہے اور اسی بھی پتہ چلا کہ جب آپ کے سامنے غلط الفاظ کہے جا رہے ہوں کفی الفاظ کہے جا رہے ہوں شرکی الفاظ کہے جا رہے ہوں تو آپ بولیں مداخلت کریں لوگوں کی اصلاح کریں اللہ یہ کہ آپ کو خطرہ ہو کہ یہاں پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا مجھے تھپڑ مارے جائیں گے یا اس قسم کا کوئی اور نقصان مجھے پہنچایا دیا جائے گا تو پھر آپ کی مجبوری ہے لیکن مجبوری کو مجبوری کی حد تک رہنے دیں آپ کوشش کریں کم از کم اس مجلس سے اٹھ جائیں وہاں سے چلے جائیں کم از کم یہ الفاظ آپ سننے والوں میں شامل نہ ہوں آپ نے کیا کہا تقولی ہا قید اسرا نہ کہو وقولی ما کنتی تقولین اور وہی الفاظ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی تو اس سے کیا پتا چلا کہ نکاح کے موقع پہ دف بجانا جائز ہے لیکن کون بجائیں گی بچیاں اور وہ بھی پیشہ ور گلو نہ ہوں اسی سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے بخاری میں جس میں آتا ہے کہ عید کے دن جناب ایشہ کے گھر میں بچیاں کہ ش پڑھ رہی تھی تو جناب صدیق رضی اللہ ناراض ہوئے اس کے اوپر تو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر ان کو یہ شعر پڑھنے دو ان کو یہ کام کرنے دو کیونکہ آج عید ہے آج کیا ہے وہاں پہ جناب ایسا کہتی ہیں ولی ستا بھی وہ دونوں بچیاں گلوکارائیں نہیں تھیں گانا گانے والیاں نہیں تھیں سادہ بچیاں سادہ انداز میں پڑھ رہی تھی تو میوزک کا استعمال اور جوان عورتوں کا گانے گانا یا ڈانس کرنا مردوں کے سامنے یہ سارے کام جائز نہیں ہیں شادی خوشی کا موقع ہے لیکن یہ خوشی شریعت کے آداب اور تعلیمات کی پابند ہے اس خوشی کے موقع پہ اس رب کو کبھی نہ بھولیں جس نے آپ کو خوشی دکھائی ہے آپ کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دوست احباب رشتے داروں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکی آپ کی شادی ہوئی بچے بھی ہوئے اور کئی ایسے ہیں آپ کے رشتے داروں دوستوں میں سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کئی ایسے ہیں جن کے اولاد ہوئی بچپن میں فوت ہو گئی کئی ایسے ہیں جن کے اولاد ہے میں کوئی نہ کوئی معذور ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچے جوان بھی ہوئے اور ان کی شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع جس طرح آپ نے دکھایا اس کو بولیں نہیں اس کے بعد حدیث نمبر کیا آ جی ایک ہزار چودہ ون زیرو ون فور خا ان عائشہ رضی اللہ عنہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے انحاظ فتم الاردال انصار کہ انہوں نے ایک عورت کو بطور دلہن تیار کر کے انصاریوں کے ایک آدمی کی طرف بھیجا یعنی کہ اس دلن کو تیار کس نے کیا جناب عائشہ نے خامد کے لیے تیار کیا اور پھر وہ انصاریوں میں اس کو آدمی تھا اور پھر اس عورت کو بھیج دیا اسے پیش کیا فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب فرمایا تھا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عائشہ اے عائشہ ما کا نام آکم لہو تمہارے پاس کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے کو دل لگی کا سامان نہیں, نہیں ہے فن نل انسارا یو یو اجب کیونکہ انصاری لوگ جو ہیں ان کو دل لگی کا سامان بڑا اچھا لگتا ہے دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نے اس دلہن کے ساتھ کسی بچی کو نہیں بھیجا جو دف بجانے والی ہو جو کیا کرنے والی ہو دف بجانے والی ہو اور شیر پڑھنے والی ہو تو یہ مراد ہے کہ نکاح کے موقع پہ شادی کے موقع پہ چھوٹی بچیاں نابالغ بچیاں اے اے جن میں کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو وہ اپنے سادہ انداز میں جو ان کو آتا ہے اس انداز میں شعر وغیرہ پڑھیں دب بجائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیا ہے نکاح ہے یہاں پہ کیا ہے شادی ہے تو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے شعر بھی بتائے اس موقع پہ کہ جو پڑھے جا سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کہا اتئی ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں تو اللہ ہمیں بھی زندگی دے تمہیں بھی زندگی دے ہمیں بھی سلامت رکھے تمہیں بھی سلامت رکھے اس قسم کے اشعار اس کے بعد باب نمبر پندرہ باب اشرو فی نکاح نکاح کے موقع پہ شرط لگانا نکاح میں لگائی گئی شرائط کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ ون زیرو ون فائیو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا بخاری امام بخاری کا اور امام مسلم کا انوقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط شروخی انطوفو بھی مستم بن عامر جوہنی ردی اللہ عنہ سے سر ہے کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطوں میں سے سب سے بڑھ کر اس بات کی حقدار کہ انتوفو بھی کہ تم اسے پورا کرو تمام شرائط میں سے سب سے بڑھ کر اس بات کی حقدار کہ اس شرط کو کیا کیا جائے پورا, پورا کیا جائے کون سی شرط ہے مستحلل تم بھی جس کے ساتھ تم نے شرم کو حلال کیا ہے یعنی کہ نکاح جب ہوا تو نکاح کے معاہدے میں تم نے جن شرائط کو مانا ہے اور ان شرائط کو مان کر تم نے لڑکی کا نکاح لیا ہے تم نے اس موقع پہ اس شرط, اس شرط کو قبول کیا اس کا اقرار کیا اب حق منتا ہے تو شرط کو پورا کرو اب حق منتا ہے کو شرط کو کیا کرو؟ پورا, پورا پورا پورا کرو پورا کرو مثال کے طور پہ حق محل کی شرط کہ جی اتنا حق محل آپ دیں گے یا شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اتنا لڑکی کو ہر مہینے خرچہ دیں گے دیجیے یا شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اس لڑکی کو اس صوبے سے اس اسٹیٹ سے اس اے شہر سے باہر نہیں لے جا سکتے اس کی رہائش ادھر رہے گی تو اب آپ اس کو مانیں جو شرائط آپ نے نکاح کے موقع پہ قبول کی تھی ان کو کیا کریں پورا, پورا پورا کریں پورا کریں ان شرائط کو نظر انداز کر دینا یہ سوچ کر کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتی تو اوپر اللہ بھی ہے اوپر کون ہے اللہ ہے ٹھیک ہے وہ مسکین مخلوق ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی لیکن اللہ ربول رب عزت تو سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ ایسی شرائط کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو نکاح کے معاہدے کے مقصود کے خلاف ہوں یا شریعت کے مقصود کے خلاف ہوں مثال کے طور پہ لڑکی کا رشتہ دیا گیا لڑکے کو اور نکاح کے موقع پہ شرط رکھی گئی کہ اولاد لینے کی اجازت نہیں ہوگی کس کی اجازت نہیں ہوگی اولاد لینے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ جو ہے اولاد نہ لینا یہ تو نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اولاد لینا تو ایسی شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا دوسرے نمبر پہ ایسی شرط جو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو جس شرط کو ماننے سے کسی گناہ میں واقع ہونا پڑے یا کسی واجب کو ترک کرنا پڑے مثال کے طور پہ لڑکی کے والد نے شرط لگائی ہے کہ آپ اسے نکاح کر لیں میری لڑکی آپ کے ساتھ رہے گی لیکن یہ نماز نہیں پڑا کرے گی تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے یا یہ آپ کے ساتھ جائے گی وہاں پہ رہے گی لیکن یہ سودی ملازمت کرے گی آپ نے روکنا نہیں ہے اس شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے تو اس لیے وہ شرائط مانی جائیں گی جو نکاح کے موقع پہ لگائی گئی ہیں شرط کیا ہے کہ وہ شریعت کے مقصود کے خلاف نہ ہو اور نکاح کا جو معاہدہ ہے اس کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو تو اقباب نہاں جو ہنی کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احق شروعی تمام شروط میں سے جو شرط سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم اس کو پورا کرو وہ شرط ہے جس کے ساتھ جس کے ذریعے تم نے شرم گاؤں کو حلال کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور ہمارے جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے معاملات آسان فرمائے اور ہمارے بھائیوں میں سے بہنوں میں سے جن کی اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بھی آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو نیک بچے نایت فرمائے اور بچوں کو نیک بچیاں نایت فرمائے اور اللہ رب العزت شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم کو استقامت دے علم کے معاملے میں احادیث سیکھنے کے معاملے میں قرآن سیکھنے کے معاملے میں اللہ آپ سب کے وقت میں آپ سب کے مال میں آپ سب کی اولاد میں اور آپ سب کے رزق میں برکتیں ڈالے جن کے پاس ملازمت نہیں ہے جاب نہیں ہے اللہ تعالی ان کو حلال ملازمت دے حلال رزق دے حلال جاب دے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا دے اور جو بیمار ہو گئے ہیں اللہ ان کی مقصد فرمائے و آخا وانا الحمد للہ رب العالمین